الحمدللہ الحمد للہ وسلات وسلم نبی الحمد الحمدللہ مناظرہ کورس کا پہلا سبق اصول مناظرہ کے حوالے سے ہو چکا ہے اور اب دوسرا سبق کی ابتدار ہے اس سبق کا عنوان اور موضوع بریلویوں سے گفتگو کرنے کے چند عمومی اصول ہیں ان اصولوں کو آپ مناظرے کی شرائط بھی بنا سکتے ہیں اور عام حالات میں گفتگو کے لیے بن اصول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ اپنے اساتذہ کی شفقت دعائیں مہربانیوں کے ساتھ اور ان کے بلبوتے پر خاص کر حد استاذی مولانا رب ربنوازی صاحب حافظہ اللہ اور ترجمان مسلق دیوبند مولانا بوک قادری صاحب کی شفقتیں ہمارے سر پر ہیں تو ان کے بحال پر میں کہہ سکتا ہوں تحادی بن نعمت کے طور پر کہ جو اصول اس وقت میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں ان اصولوں کے متعلق میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ان اصولوں پر کاربند رہیں اور فریق مخالف کو ان اصولوں پر کار بند رکھیں یا مناظرے کے اندر ان شرائط ان اصولوں کو بطور شرائط کے فریق مخالف سے منوالیں تو یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ بریلوی مناظر آدھا مناظرہ مناظرے سے پہلے ہی ہار چکا ہے اور باقی کا آدھا انشاء اللہ مناظر کے پندرہ منٹ کے اندر جب آپ گفتگو شروع کریں گے تو اس کے اندر ہار جائے گا یہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں یہ وہ اصول ہے جو انشاءاللہ شاء اللہ کو چوڑی گفتگو سے بے نیاز کر دے گی دو ٹوک بات ان اصولوں کے آپ کے سامنے آ جائیں گی لیکن شرط یہ کہ ان اصولوں کو آپ استعمال کرنا جانتے ہو ریور ہے اسے سب پتہ ہے کہ یہ اسٹیئرنگ ہے یہ گیئر ہے یہ سیٹ ہے یہ انٹیگیٹر ہے لیکن وہ اس کو اس کے وقت پر استعمال نہ کر سکتا ہو تو یہ اس کی کمزوری ہے اس لیے ان اصولوں کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ اپنے پاس نوٹ کریں ان کو بار بار سنیں ان کو اپنے پاس محفوظ کریں ان سے متعلق بار بار اگر کوئی وضاحت ہو تو پوچھیں اور جو ساتھی یہ ریکارڈنگ نیٹ پر دے رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کسی خصوصی طور پر اس سبق کو سنا بھی جائے اور ساتھیوں تک پہنچایا بھی جائے یہ چند اہم اسباق میں سے ہے ہمارا مقصود اس کورس کے اندر لمبے چوڑے بحث و بحثہ آپ کو بتانا نہیں ہے اس کے لیے کتابیں موجود ہیں وہ آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے اصول اور مبادیات اور ایسے گر بتا دیے جائیں جو آپ کو کتب میں نہ ملے جو خاص مناظرانہ ذوق رکھنے والے حضراتی کے پاس ہوں اس لیے یہ وہ مواعث جو ان شاء کو کتب میں نہیں ملیں گے تو اس سلسلے میں یہ اصول آپ نوٹ کر لیں عنوان ہے سبق کا رضاخانیوں سے گفتگو کرنے کے چند اصول پہلا اصول ان اصولوں کو آپ مناظرے کی شرائط بھی بنا سکتے ہیں پہلا اصول یہ یاد رکھیں کہ یہ اصول عقائد اور اعمال کے بارے میں عبارات پر جو مناظرے کے اصول ہوں گے وہ انشاء جب عبارات پر گفتگو شروع ہوگی تو وہاں آپ کو لکھوائے جائیں گے یہاں صرف عقائد اور اعمال پر اگر گفتگو اور مناظرہ ہو تو اس کے لیے اصول ہیں پہلا اصول بریلوی حکیم الامت مولانا منظور او جیانوی یہ ان کا اصل نام تھا لیکن بریلوی وزرات ان کو مفتی احمد یار گجراتی کہتے ہیں وہ لکھتے کہ جب علم غیت کا منکر اپنے دعوے پر دلائل قائم کرے تو چار باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پہلی بات کیا وہ خود لکھتے ہیں وہ آجت دلالت ہو جس کے معنی میں چند احتمال نہ نکل سکتے ہوں اور حدیث ہو تو متواتر ہو جا الحق صفحہ نمبر 51 ضیاء القرآن پبلیکیشن اور بریلوی شیخ العدیث فیض احمد اویسی بہاول نے بھی اس بات کو اپنی کتاب غایت المعمول پہ لکھا ہے بس انہوں نے یہ کیا کہ حدیث ہو تو متواتر ہو اس کے آگے بریکٹ لگا کے لکھا ہے خبر آحاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے اب یہ پہلا اصول ہمارے سامنے آ کہ جب بھی عقائد پر گفتگو ہوگی یہاں یہ علم غیب جو مفتی عام جر گرتی صاحب کی عبارت میں علم غیب کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے احتراضی نہیں ہے وہ چونکہ ان کی کتاب میں پہلی بحث ہی علم غیب پر شروع ہوئی انہوں نے عبارت میں علم غیب کر دیا اس پر دلیل اور قرینہ خود آگے فیض احمد اویسی کیے کہ انہوں نے بریکٹ میں خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے یہ نہیں لکھا کہ خبر احاد سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا یہ لکھا کہ خبر احاد سے عقائد ثابت نہیں ہوتے تو اس سے پتا چلا کہ مفتی احمد ذرا گجراتی کی عبارت میں علم غیب کی قید اتفاقی ہے یہ نہیں کہ صرف علم غیب کے مسئلے پر یہ اصول چلے گا عقائد پر جب بھی بات ہوگی تو یہ اصول چلے گا اور اصول کیا ہے کہ آیت ہو تو الدلالت ہو اب قرآن جو بین ہمارے سامنے ہے یہ سارا قطع ثبوت ہے اس کا ثابت کہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کا زبر ہے یہ زیر ہے یہ جزم ہے یہ بالکل قطعی ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں لیکن پورا قرآن قطع دلالت نہیں ہے یہ میں عام افراد اور طلباء کی رفت کر رہا ہوں قطع دلالت نہیں قطع دلال مانا کیا کہ قرآن کی ایسی آیت ہو جس کا صرف ایک مان اور مفہوم نہ نکلتے ہو بلکہ دیگر احتمالات میں بھی نکلتے سلاثت و قرآن کے اندر مشہور اختلاف طلب علمانہ کہ اس سے توہر مراد لیتے ہیں شوافے اور احناف حیض مراد لیتے ہیں تو اب دیکھیں سلاثت و یہ ہے تو قطع دلالت قرآن کی آیت کا یہ جز ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا یہ حید پر بھی دلالت کرتا ہے اور پر بھی دلالت کرتا ہے اس لیے یہ آیت کتو ثبوت تو ہے لیکن کتو دلالت نہیں ہے اور قطع دلالت کی مثال ہے جیسے اللہ کی جو قرآن میں ذکر کی گئی ہے وہ ساری قطع دلالت توحید کا بیان بشریت کا بیان یا دیگر جو عقائد کا بیان ہوا ہے قرآن میں وہ ساری قطع دلالت ہے تو اب یہ خود لکھتے ہیں کہ آیت ہو تو کتو دلالت ہو لہٰذا بریلوی حضرات سے جب بھی عقیدے کے مسئلے پر گفتگو ہوگی تو پہلا اصول ہی یہ ہوگا کہ وہ ایسی آیت پیش کرنے کے پابند ہوں گے جو دلالت ہو اس کا معنی اور مفہوم صرف ایک نکلتا ہو اور وہ معنی مفہوم وہ ہو جو اس نے اپنے دعوے میں لکھوایا جو دعویٰ لکھوایا ہے آیت بھی بعینی اسی مفہوم اور مطلب پر دلالت کرتی ہو اور میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں کہ رب محمد کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن بریلوی حضرات نے جو علم غیب, حاضر ناظر نور و بشر مختار کل قلف وغیرہ جو دیگر عقائد اپنے باب دلا ہے ان پر جو عقائد ہے جو یہ مناظرے میں لکھیں گے رب دے محمد کی قسم سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے پہاڑ اوپر سے نیچے ہو سکتا ہے آسمان گر سکتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے لیکن اپنے عقیدے پر یہ پورے قرآن کی ایک بھی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے جو کت دلالت ہو اگر ہے جرک اگر ہے ہمت تو ان کا جو عقائد ان کا جو عقیدہ ہے جس پر ہمارے اختلافات ہیں جو عقائد ہیں اس پر یہ پورے قرآن میں سے ایک آیت یہ دکھا دے رب محمد کی قسم اپنا عقیدہ چھوڑ کر ان کے ہاتھ چومنے کو میں تیار ہوں ہمارا دماغ خراب ہے کہ قرآن کی آیت موجود ہو ہم اس کا انکار کریں معاذ اللہ تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ میں نے صرف مسئلہ اصول آپ کو سمجھا دیا کہ پہلا اصول وہ دس آئےتیں بھی پڑھیں آپ نے کہا صاحب پڑھو دس آئے تھے دس می پورا قرآن پڑھو لیکن اصول جب, جب, جب یہ لکھا ہوا ہے کہ کتی دلالت ہو آپ نے جو آئے پڑی ہے اس میں مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا یہ قول بھی نقل کیا یہ قول بھی نقل کیا لہٰذا قطع دلالت نہیں ہے اس کے مختلف توجہات مختلف تفاصیر مختلف طالبات نکلتی ہے اصول آپ کے ساتھ یہ تیو ہے کہ آپ نے آیت قطع دلالت پیش کرنی ہے لہٰذا پورے قرآن الحمد سے لے کر ون ناس تک گل مکی بات ختم کرو لمبی چوری میں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک آیت پڑ دو آپ جیتے ان اللہ از وجل قیامت آ سکتی ہے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں وہ ایک عید بھی پیش نہیں کر سکتے دوسرا اصول یہ پہلا اصول ہو گیا دوسرا اصول کے بریلوی حضرات اکثر یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ عقائد کے اندر خبر واحد احاط یعنی خبر واحد یا ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں حالانکہ خود مفتی احمد یعنی صاحب کا حوالہ اوپر نقل کیا جا چکا ہے مفتی فیض احمد اویسی صاحب کا حوالہ نقل کیا جا چکا ہے کہ خبر کے عقیدے کے اندر ضعیف تو کیا خبر واحد تو کیا خبر مشہور بھی مستدل نہیں بن سکتی دلیل نہیں بن سکتی حدیث ہوگی تو صرف اور صرف متوطر حدیث ہوگی اس پر مزید حوالے آپ لکھ لیں یہ اس طریقے کے بانی مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں اعتقادیات میں قطعیات کا اعتبار ہوتا ہے نہ زنیات سحا کا. احاد کا احادی معتبر نہیں یہ سیاح کا یعنی سیاہ میں جو زنیات یعنی خبر احاد ہیں وہ بھی عقیدے کے باپ معتبر نہیں تو جب سیاہ سطح کی بھی خبر واحد جو سعید بخاری بھی ہے مسلم بھی ہے ترمیزی بھی ہے نسائی بھی ہے بدھ بھی ہے جب ان کی خبر واحد بھی عقیدے میں استدلال نہیں کیا جا سکتا تو بعد کی کتابوں کو کون پوچھتا ہے لہٰذا مودی صاحب آپ ادھر سے ادھر ہو جائیں ایک جگہ ہزار حدیثیں پیش کر دیں آپ نے جو اپنا عقیدہ لکھوایا ہے اس پر صرف ایک حدیث متواتر پیش کر دے رب محمدی قسم سمے ماننے کے تیار میں پھر کہتا ہوں کہ زمین ادھ سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے قیامت آ سکتی ہے پوری بریلویت مر کے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے رات کو سورج کی جگہ چاند نکل سکتا ہے لیکن اپنے باطل عقائد پر یہ ایک بھی حدیث متواتر پیش نہیں کر سکتے دوسرا حوالہ انہی مولانا بریلوی صاحب کا ہے عقیدے کے لیے قطع دلیل کی ضرورت ہے قرآن کی آیت یا حدیث متواتر یا قطعیات دلالات جن میں نہ شبے کی گنجائش نہ تعویل کی راہ پیش کی جائے دیکھو قرآن کی آیت ہو یا حدیث سے ہو اور ہو بھی کت دلالت حدیث متواتر بھی کتو دلالت ہو اور قرآن کی آیت بھی قطع دلالت ہو جس میں نہ شبے کی گنجائش ہو یعنی نہ تو خیرات شازاں ہو اور نہ خبر واحد ہو اور نہ تعویل کی راہ یعنی ایسی بھی نہ ہو ایسی حدیث بھی نہ ہو جس میں کوئی نہ کوئی تعویل چل سکتی ہو کوئی نہ کوئی احتمالات نکل سکتے ہو تو ایسی آیت اور ایسی حدیث بھی اگر چاہے وہ قرآن کی آیت ہی کیوں نہ ہو اگر چاہے وہ حدیث سے متواتر بھی کیوں نہ ہو لیکن اگر حدیث سے متواتر بھی کت دلالت نہ ہو قرآن کی آیت بھی قطع دلالت نہ ہو تو بھی حدیث وہ عقیدے میں پیش نہیں کی جا سکتی تو یہاں ان کے اکابر کا آپ عقیدہ ملاحظہ کر لیں کہ یہ عقیدے میں کتنے سخت دلیل کے یہ پابند ہیں لیکن مناظرے کے اندر حرام ہو جو ان کے منہ سے ایک حدیث متوطر نکلے حدیث متوطر تو چھوڑے یہ خبر واحد بھی نہیں پیش کرتے اور ادھر ادھر کی حدیثوں سے اور پھر ساوی اور جمل اور روح البیان وغیرہ آگے ان سے لان شروع کر دیتے ہیں اسی طرح یہ فیض احمد اویسی صاحب ان کے عالم ہے بہت بڑے پاکستان سے وہ لکھتے حدیث سے استمبا یا تو عقائد کے لیے ہوگا یا احکام کے لیے یا فضائل و مناقب کے لیے عقائد کے لیے جب تک حدیث سے مشہور متواتر نہ ہو بالکل اردو کی باتیں صاف سری باتیں کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے مشہور متواتر نہ ہو کام نہیں چلے گا عقیدے میں جب تک مشہور متواتر نہ ہو اس کا کام نہیں چلے گا خبر واحد اگرچہ کیسی ہی قوت نہایت صحت پر ہو تب بھی کام نہیں آئے گی علامہ تفصیل فرماتے ہیں خبر الواحدی علا تقدیر جميع شرائط مسکور فی اصول الا الظن ولا بال بالظن فی بابل اعتقاد شرح قیادت خبر واحد اگرچہ تمام شرائط صحت کی جامع ہو ذن ہی کو فائدہ دیتی ہے اور معاملہ اعتقاد میں ذنیات کا کچھ اعتبار نہیں انگوٹھے چومنے کا ثبوت صفحہ نمبر پینتیس میں کہ اتنی صاف اور واضح عبارت ہے کہ اس کی طرز تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آپ بریلیوں کو چیلنج کریں کہ اس اصول پر کوئی ایک خبر متواتر کوئی ایک آیت دلالت اپنے عقیدے پر پیش کر دے جو چور کی سزا وہ میری سزا تیسرا اصول اگر ایک فریق قرآن کی آیت پیش کر رہا ہو تو دوسرا بھی اس کے جواب میں آیت پیش کرے گا اگر ایک دلیل برابری کی سطح پر ہو نا اگر ایک حدیث متواتر پیش کرو تو دوسرا بھی اس کے معاوضے میں اس کے جواب میں حدیث متواتر پیش کرے گا اب بریلی کے ذرا دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ آپ تو اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے آپ تو اس کے سامنے حدیث سے متواتر پڑیں گے لیکن وہ قرآن کے مقابلے میں یا تو خبر واحد پیش کر کے آیت کو رد کرے گا یا کسی صافی روح البیان کسی نیلی پیلی یا کسی امتی کا قول پیش کر کے وہ قرآن کی آیت کو تعویل کرے گا یا اس کو رت کرنے کی کوشش کرے گا یار اب دیکھو ایک عقل کی بات ہے کہ قرآن رب کا نازل کردہ ہے تم قرآن کی تو نہ مانو اس امت کی بات مان لو قرآن تم نہ مان لو اس خبر واحد کو مان لو اگر خبر واحد یا امتی کے قول سے قرآن کی عیت کو رد کیا جا سکتا ہے تو پھر قرآن کی عیت سے خبر واحد اور امتی کے قول کو کیوں نہیں رد کیا جا سکتا اس لیے اگر آپ قرآن کی عیت پیش کریں گے تو اس کے مقابلے میں اس کے جواب میں اس کے معارضے میں بھی کیونکہ معارضے کے لیے ایک درجے کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ ایک پختہ ہو دوسرا کمزور ہو تو اس لیے اگر آپ آیت پیش کریں گے تو فریق کے مخالف اس کے جواب میں آیت پیش کرنے کا پابند ہوگا اور اس آیت کا جواب آیت سے دینے کا پابند ہوگا اگر حدیث پیش کریں گے تو وہ اس کے مقابلے میں حدیث پیش کرے کہ بھائی یہ آپ کی اس یہ آپ کی حدیث اس حدیث کے خلاف ہے آپ کی آیت اس آیت کے خلاف ہے یہ نہیں کہ آپ کی آیت اس امتی کے قول کے خلاف ہے آپ کی آیت کتی دلال کتو ثبوت اس خبر واحد کے مخالف ہے. یہ نہیں ہوگا یہ تیسرا بہت اہم اصول ہے اور اس اصول کو خود بریلوی حضرات نے بھی قبول کیا ہے چنانچہ اس مذہب کے بانی مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں عموم میں آیات قطعیہ قرآنیہ کے مخالف میں خبر احاط سے استناد محض ہر ہے ہے امبا مصطفیٰ نمبر چار یعنی عموم میں سے جب ہم استعدال کریں تو اس کے مقابلے میں خبر واحد استدلال کرنا یہ فضولیات ہے اور فضول بکواس ہے ایسا نہ کرنا چاہیے اور اس فرقے کے راضی دوران غازی ملت اور قلعانا اور قلعہ جناب مولانا محمد عمر اچھروی صاحب لکھتے ہیں کہ خبر واحد قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں Με κυάση ανεφίγητ στα πάνω μερδόσους εντάλλης اسی طرح بریلوی شیخ الحدیث غلام رسول سیدی لکھتے ہیں یہ مفتی نیب الرحمان کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں کہ منکرین علم نبوت جن احادیث سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا وہ سب خبر احاط ہوتی ہیں اور ذنی چیز قطعی دلیل کے معارض نہیں ہو سکتی یہ بالکل صاف اور واضح عبارت ہے کسی قسم کی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے طبیعت القرآن جن نمبر آٹھ صفا نمبر سات سو فرید قرآن حدیث کا منمانا مطلب نہ تو آپ بیان کریں گے نہ ہم بلکہ تفسیر قرآن کے لیے آپ اپنے حکیم علمت مفتی احمد یا گجراتی کے ان اصول کے پابند ہوں گے وہ اصول کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اب تفصیر کے چند مرتبے ہیں تفصیر بالقرآن سب سے مقدم ہے اس کے بعد تفسیر قرآن بال احادیث کیوں حضور علیہ السلام صاحب قرآن ہے ان کی تفسیر قرآن نہایت عالی ہے پھر قرآن کی تفسیر صاحب کرام کے قول سے خصوصاً صحابہ اور خل راشدین کی تفسیر رہی تفسیر قرآن تابعین یا تبع تابعین کے قول سے یہ اگر روایت سے ہے تو معتبر ورنہ غیر معتبر جالحق صفحہ نمبر اٹھارہ بالکل واضح کہ قرآن کی تفسیر ہے تو قرآن سے کرو گے مطلب اس آیت سے میرا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے اس کی وضاحت دوسری جگہ پر قرآن میں یوں آئی ہے یا اگر قرآن میں نہیں ہے تو بھائی اس حدیث سے میرا یہ عقیدہ ثابت ہوتے حضور نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث سے یہ بات فرمائی ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو تیسرا صحابہ کا قول کہ بھائی اس آیت سے جو میں نے عقیدہ ثابت کیا ہے جو میں نے مراد دی ہے وہ صحابی نے مراد ہے اور یہ اس کی دلیل ہے چوتھا تابعی کی تفسیر یا تباہ تابعی کی؟ وہ اگر روایت سے ہو مطلب سندن ہو اس کی روایت آئی ہو تو تو وہ معتبر ہے وہ ہم لے لیں گے ورنہ معتبر نہیں تو یارو اب تمہارے مذہب کے اندر تابئی کی تفسیر بھی بغیر روایت کے معتبر نہیں تباہ تابئی کی تفسیر بھی بغیر روایت کے معتبر نہیں تو یہ رح بیان جو ہزار سال بعد کی مفسرین ہے اور یہ جمل اور یہ فلانا فلانا جو آپ اس طرح کے ساز اقوال اور بے سند اقوال پیش کرتے ہیں اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تو ان باتوں کو ہم کس طرح مان لیں یہ باتیں خود آپ کی سے کے خلاف ہے آپ اس اصول کے پابند ہوں گے تابعی اور تباہی پر آ کر آپ کی بریک لگ جائے گی اس کے بعد کہ کسی امتی کا قول آپ آیت کی تفسیر میں پیش کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے اگر کیا تو یہ اصول کی خلاف ورزی ہوگی اور آپ کی شکست ہوگی اسی طرح مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں کہ قالص بےزابی یا قاضر وغیرہ آئمہ تفسیر نہیں کسی فن کا امام ہونا اور بات ہے اور اس فن میں کتاب لکھ دینا اور بات ہے عام آئمۂ تفسیر صحابہ ہے اور تابعین نظام تابعین میں بھی نظام کی تفصیل ہے ملفوظات حصہ سوم صفا نمبر دو ترپن فرید بخش لاہور اب دیکھیے یہاں پر بھی اگر تابعی کی بھی تفسیر پیش کرے گا تو اس میں بھی عظمت والے اعلیٰ درجے کی تابعی کی شرطیں چھوٹا موٹے تابعی کی تفسیر آپ کے مزے میں قبول نہیں ہے تو جب آپ تابعی کی تفسیر لینے کے لیے بھی, کے بھی روادار نہیں ہے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو آپ کو یہاں کس نے دیے کہ آپ سیوتی کے یا روح البیان کے یا صافی کے یا آرس البیان کے یا جمل کے یا یہ بعد کے لوگوں کی تفسیریں اپنی آ, اپنے مدعا میں باطل وہ بھی ان کے مدعا کے مطالب نہیں ہے میں ایک بات رکھ کر رہا ہوں ان کو پیش کر کے قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے پھیرے ان کا انکار کرتے پھیرے حادثوں کی تعویل کرتے پھیرے ان کا انکار کرتے پھیرے لہٰذا آپ اگر قرآن کی تفسیر پیش کریں گے تو تابعی سے پر آ کے آپ کی بریک لگ جائے گی تابعی کے بعد کے کسی مفسر کا قول آپ پیش کرنے کے پابند نہیں ہے یہاں میں چند غیر معتبر تفاصر کا بھی ایک حوالہ دیتا ہوں یہ بریلوی حیدرآباد کے سامنے جب آپ آیت پیش کریں گے تو اس کی مخالفت میں وہ آپ کے سامنے علامہ حقی کی روح البیان پیش کرے گا یا جب خود آیت سے استقبال کرے گا تو روح البیان ساوی یا ارائس البیان وغیرہ سے تفسیر پیش کرے گا آپ جالحق دیکھ لے ان میں روح البیان ساوی ارائس البیان کی بھرمار ان کے حوالوں کے یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے یہ بات یاد رکھے یہ تبصر بالکل غیر معتبر ہے ان تفاصیل میں رتب یابس موجود ہے بلکہ روح البیان میں تو ایسے ایسی باتیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ قرآن کتنی سری مخالفت کی جورت اس آدمی کو کیسے ہوئی حقیقت بھی یہی ہے کہ بریلوی حضرات کو ان تفاصیل میں موجود رتب و یابس اقوال ہی سے دھوکہ پڑھائے بجائے یہ کہ وہ ان غلط اقوال میں کوئی تعویل کرتے انہوں نے ان غیر معصوم اقوال کی بنیاد پر قرآن میں تحریف شروع کر دی یہ یاد رکھیں آپ تمام س ہمارے لیے یہ تفاصیر بالکل بھی حجت نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ اگر ہم ان کے مصنفین سے حسن زند رکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تفاثر میں قرآن کی جو سری مخالفت میں جو اقوال ہیں وہ کسی بے دین کی تحریف ہے ولہ عالم اس سے ہم نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہو سکتا کہ اصول آپ نے خود لکھے کہ تابعی سے آگے قرآن کی آئٹ میں نہیں جاؤ گے یہ اصول آپ نے خود لکھے کہ قرآن کے مقابلے میں خبریں واحد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کال ہے وہ بھی پیش نہیں کر سکتے اور ہم جب آپ کے سامنے قرآن پیش کرتے تو آپ قرآن کو رد کرنے کے لیے قرآن میں تاغیلے کرنے کے لیے آراس البیاں روح البیان اور فلاں فلاں یہ ازالت الرحب کے اندر امام عالم یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ شاید تفاصر کا رد کر رہا ہوں امام عالیہ مولانا سرفراز خان صدر صاحب احمد اللہ علیہ نے بھی ازالت الرحب کے اندر روح البیان صابی وغیرہ کی احادیث کو اس طرح کی, کی تفاثر کی کتب کو غیر متبر قرار دے کر ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اصول مناظرہ میں آپ پڑھ چکی ہے کہ یا برحانی انداز ہوگا قسم کو چپ کروانے کا یا جدلی انداز ہوگا تو جو کتاب میرے نزدیک معتبر ہی نہیں ہے جو کتاب میرے نزدیک مسلم ہی نہیں ہے تو اس کو نہ آپ جدلی انداز میں پیش کر سکتے نہ برحانی انداز میں پیش کر سکتے ہیں لہٰذا مناظرے کے اندر یہ آپ اچھی طرح ذہن میں یاد رکھے کہ روح البیاں سے دھوکہ نہ کہیں عرائس البیان سے دھوکہ نہ کہہے جمل سے دھوکہ نہ کہیں ساوی سے دھوکہ نہ کہیں یہ ہمارے نزدیک معتبر یار جب تم قاضی بیزابی کو بھی نہیں مانو تقافر میں تھے قاضی بیدابی کو بھی تفسیر کا امام نہ مانو اس کا قول بھی تمہارے لیے معتبر نہ ہو تابئی کو بھی تم نہ مانو تابئی میں بھی عظمت والا عظام کی قید ہو اور اس میں بھی ایک شرط یہ کہ وہ سرد کے ساتھ ہو جار تمہیں کچھ تو شرمانی چاہیے کہ تم یہ گیارہویں صدی کے ساغی رول بیان وغیرہ جو بالکل صوفی منش قسم کے لوگ تھے کچھ ان بچاروں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا لکھ رہے کیا نہیں لکھ رہے تو ان کے اقال ہمارے لیے اسی طرح القیاس اللہ نہیں چلے گا اب بریل میں زراعت یہ بھی بہت بڑا مغالطہ دیتے ہیں پانچ اصول ہے یہ کہ جی دیکھو شیطان محض اللہ ہر جگہ آذر ناظر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آذر ناظر ہو سکتے دیکھو جی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تو یہ سارے قیاسی شگوفے ہیں ان کا کوئی اعتبار عقائد میں نہیں ہے کوئی کل کو کڑا ہو کر کے جی کتا بہت تیزی سے دوڑ سکتا تھا تو آمد خان کیوں نہیں دوڑ سکتے اب کیا ایسے قیاس کو بریل تسلیم کریں گے مکھی ہر جگہ اڑ سکتی ہے تو احمد خان صاحب کیوں نہیں اڑ سکتے تو کیا اس قسم کی خرافات کو کوئی بریلی تسلیم کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی شیطانی قیاسات نہیں چلیں گے یہ اصول ہے کہ القیاس لا یج ریف ال القائد کے عقائد میں قیاس نہیں چلے گا دوسری بات مفتی احمد یا گجراتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیاس مشتہد زن ہیں جال حق صفحہ نمبر چالیس تو جب زنی حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث خبر واحد آپ عقائد میں قبول نہیں کر رہے آپ نے آپ کے اصول بتا دیے تو پھر جو مشتہد کا زن ہے اسے کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ قیاس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قیاس کے معنی لغت میں اندازہ لگانا اور شریعت میں کسی فرعی مسئلے کو اصل مسئلے سے علت اور حکم میں ملا دینا یعنی ایک مسئلہ ایسا درپیش آگیا جس کا ثبوت قرآن اور اس میں نہیں ملتا تو اس کی مثل کوئی اور مسئلہ لیا جال حق صفنت ریالی یہ قیاس کی تعریف کی اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک قیاس فرعی مسئلے میں ہوگا عقائد میں نہیں نیا قیاس فرعی مسئلے میں بھی جب ہوگا جب اصل مسئلہ قرآن حدیث میں نہ ہو اس لیے اگر فرعی مسئلے میں بھی گفتگو ہو تو قیاس پیش کرنے سے پہلے بریلی مناظر کو یہ لکھنا پڑے گا کہ بھائی اس مسئلے پر نہ قرآن ناتے کے نہ حدیث ناتے کے نہ قرآن سے کوئی دلیل موجود ہے اور نہ حدیث سے کوئی دلیل موجود ہے یہ اصول نمبر پانچ بہت بڑا مغالتا ہے بریلیوں کا اس کو تفصیل سے آپ سمجھ لیجیے گا چھٹا اصول ایک مسئلہ قرآن و عدیث کی سرین سے ثابت ہو جائے تو اس کے مقابلے میں خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم فاضل مشتق کیوں نہ ہو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی اگر تعویل ہو سکے تو کر لی جائے گی ورنہ ادب سے اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا چنانچہ بریلوی شیخ العدیث غلام رسول سیدی صاحب لکھتے ہیں ان کی وارت ہے امام شافعی فن حدیث کے ایک جلیل قدر امام ہیں اور روایت پر جرا و تعدیر کے سلسلے میں ان کی رائے یقیناً وقات اور اہمیت کی حامل ہے لیکن حدیث رسول کے مقابلے میں جب وہ کوئی بات محض اپنی رائے سے کہیں گے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا ذکر جہر صفحہ نمبر 124-125 چوبیس ایک فرید بک لاہور تو جو امام شافعی جو مشتحد مطلق ہے وہ بھی اگر قرآن حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے سے کوئی بات کریں گے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی تو ان کے بعد یہ جو گیارہویں بارہویں صدی کی نیلی پیلی اور کالی تفسیروں والے ہیں یا جو جن کے اقوال یہ پیش کرتے صوفیاء کے مشہور اقوال مشہور لوگوں کے تو ان کی بات قرآن حدیث کے مقابلے میں کیسے حوجت ہو سکتی ہے لہذا اگر ان کی کوئی بات قرآن حدیث کے موافق ہوگی تو ہم لے لیں گے اگر سے ہوگی تو قابل قبول نہیں ہوگی ساتویں ساتواں اصول رضا خانیوں کے نزدیک ضعیف حدیث حجت نہیں ہے عقائد میں تو خبر واحد بھی حجت نہیں ہے لیکن احکام کے اندر خبر ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہے بریلوی مغالطہ یہ بہت بڑا دیتے ہیں کہ لکھتے کچھ ہیں مناظرے میں کچھ کرتے ہیں لہذا جب آپ میلاد پر یا دوسرے موضوعات پر ان سے گفتگو کریں گے تو وہ ضعیف حدیث سے انداز کریں گے تو ان کے نزدیک ضعیف حدیث فرعی مسائل میں احتام میں بھی حجت نہیں ہے لہذا فرعی مسئلے پر بھی جب کوئی گفتگو مطلب سنت اور بگت تو اس میں بھی بریلوی حضرات ضعیف حدیث پیش نہیں کر سکتے چنانچہ مولانا احمد خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں اس حدیث کی سب سند ضعیف ہیں اور دربار اختاب میں اصل حضرت نہیں نماز جنازہ سفا نمبر چھیاس پروگریسیو بکس لاہور کی چھتی ہوئی ہے۔ اب دیکھے چونکہ اس کی سب سندیں یعنی دیکھیں ایک سند نہیں جتنی سندوں سے بھی عدیث آئی ہے سب کی سب ضعیف ہے لہذا یہ احکام کے باب میں ہو جتنی ہوگی ہے۔ اس طرح بریلوی مناظر اعظم جس کو عبدالعکیب شرف قادری صاحب نے اپنے قابر میں سے بھی تسلیم کیا تذکرہ قابل سنت میں جناب مولانا نظام الدین ملتانی صاحب لکھتے ہیں جن حدیثوں میں لکھا ہے کہ اصحاب ایک ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے وہ تمام حدیث اور قابل عمل نہیں انارہ اب دیکھیں جب آپ خود نے یہ تسلیم کر لیا کہ ضعیف حدیث نہ قابل عمل ہے نہ حجت ہے احکام کے باب میں تو اب آپ کو بھی ضعیف حدیث پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آٹھواں اصول جو دعویٰ لکھوایا ہے دلیل بھی اس کے مطابق ہو یہاں بھی بہت بڑا مغالطہ بریل دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ دعویٰ تو مثال کے طور پر دعویٰ تو ہے صبح دس بجے چار رکعت فرض پڑھنے کا اور دلیل پوچھو تو جواب دیکھے نماز میں سورہ فاتح کی یہ فضیلت ہے کی یہ فضیلت ہے تحریمہ کی یہ فضیلت رکوع کی یہ فضیلت تشود کی یہ فضیلت ہے سجود کی یہ فضیلت ہر کی یہ فضیلت ان تمام فضائل کو یکجا کرو تو صبح 10 بجے کی چار رکعت بن جاتی ہے اس میں یہ تمام افعال کیے جاتے ہیں لہٰذا چار ثابت ہو کے یہ دلیل نہیں بکواس ہے ان کی میلاد السلام اور دیگر بیدار پر بھی اسی قسم کے دلائل ہوتے ہیں اب ان سے پوچھو بار ربیع کو نبی نے اس انداز سے ملاد کب منائے تو جی فلاں مقام میں نبی کا ذکر ہوا جی فلاں قرآن قرآن میں نبی کا ذکر ہوا فلان حدیث میں نبی کا ذکر ہوا اور چونکہ میلاد میں بھی نبی کا ذکر ہوا تو لہٰذا ثابت ہوگا اچھا جی آزاد سے پہلے سعد السلام کا ثابت ہے اور چونکہ قرآن میں سعد ال کی فضیلت ہے فلان فلاندس میں سعد السلام کی فضیلت آئیے ادا ثابت ہو رہا بھائی فضیلت اپنی جگہ مطلق لیکن ایک کام جو انداز سے تو کر رہے اس کا حکم کہاں ہے اگر تیری سلٹی عقل کو کوئی دیکھ لے تو پھر تو صبح کی چار اکعت فرض بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جس فرض میں کیا ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے رقو ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے نبی کواتا ہے تو اگر میں چار رکع زیادہ کر لوں اگر دو رکعت میں ثواب ملتے ہیں تو چار میں تو مجھے ڈبل ملنا چاہیے تو اس الٹی منتقل کو کبھی کوئی بریلی تسلیم کرے گا لہٰذا جس چیز کے متعلق دعوی ہے دلیل اسی کے مطابق دی جائے گی بارہ تاریخ کو رب اول منانے کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی بارہ ربی اول والی دی جائے گی آزاد سے پہلے سات والسلام کا دعویٰ ہے تو دلیل بھی آزان سے پہلے سات و کی دی جائے گی قبر پر اذان کا دعویٰ ہے تو یہ نہیں کہ یہ آزان میں ذکر ہوتے اور ذکر یہ فضلت نہیں قبر پر اذان کے کلمات کے ثبوت دینا پڑیں گے نمبر نو یہ بہت اہم اصول ہے بہت اہم اصول اس کو بھی دیکھ لے آپ کے بہت سے مسائل حل کر لے گا اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کے لمے نہیں ہوگا متشابہات سے استدال نہیں کیا جائے گا اب متشابہات کہتے کسے بریلویوں کے ہم ہاں. تو بریلوں کے صدر متشاب علیہ عمران آیت نمبر سات اس کا ترجمہ کنظر عمان میں بئی ہے جس سے تم پر یہ کتاب اتاری جس کی کچھ آیت صاف معنی رکھتی ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہے اور دوسری وہ جن کے معنی میں اشتباء ہے کنظول اس آیت آل عمران آیت نمبر سات کے تحت تفسیر میں یہ جو نیم مراد آبادی صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں متشاب کا معنی کہ متشابعت کس کو کہا جاتا ہے وہ چند وجود کا احتمال رکھتی ہوں ان میں سے کون سی وجہ مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ خزان حاشیہ نمبر آٹھ صفحہ نمبر انسٹھ آیف نائن تو اب یہ دیکھیں سب کا اتفاقی عقیدہ علیہ صنت کہ جو متشابہات آیات ہوتی ہیں ان سے تلّہ نہیں کیا جاتا خود قرآن میں ایسے لوگوں جو متشابہات کے پیچھے پڑتے انہیں کجی والا اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کہا گیا تو لہٰذا متشابہات سے تلّہ نہیں کیا جائے گا اب متشابہات کسی کہتے ہیں؟ تو نئی مجرم ادآبادی کہتے ہیں کہ جن میں چند وجوہ کا اعتماد ہو یعنی ایک وجہ اس کی نہ ہو اس کے اندر بہت سی اقوال اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ رب کی مراد یہاں سے کون سا ہے لہذا بریلوی بریلات علم غیب حاضر ناظر ان مسائل پر اگر کوئی ایسی آیت پیش کریں گے کہ جس کی تفسیر میں ایک سے زیادہ تفاثیری اقوال ہو توجیحات ہوں اور یہ بھی معلوم ہو کہ ان توجیحات میں سے رکینی طور پر رب کی مراد کون سی ہے تو ایسی ایسے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بریلوی جتنے بھی دلائل دیتے ان سب میں ایک سے زیادہ وجوہ ہوتی ہے ایک سے زیادہ تعویل ہوتی ہے زیادہ بریلوی اپنے عقائد پر جتنی بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں وہ ان کے اصول کے متشابہات میں سے اور متشابہات سے استدلال کسی صورت کے جائے کا اس سے عقیدہ بنایا جائے تو بالکل ہی گمراہی کی دلیل ہے استدال نہیں کر سکتا بریلوی حضرات چونکہ اپنے آپ کو مقلط کہتے ہیں اس لیے وہ اپنی برا کو ثابت کرنے کے لیے قرآن ودیثار نہیں کر سکتے بلکہ اپنی بدت پر ابلاََ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا قول پیش کریں گے کیونکہ ان کی اصل دلیل قول امام ہے پھر اس قول امام کی تائید کے لیے وہ قرآن حدیث پیش کر سکتے ہیں یہ ہمارا اصول نہیں خود ان کا حکیم ملمت مصفی احمد جر گجراتی لکھتا ہے فکاہے کا فکہ کا قرآن و حدیث دلائل پیش کرنا صرف مانے ہوئے مسائل کی تائید کے لیے ہوتا ہے وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں تو بلا نظر فدلیل دلیل کا یہ معنی نہیں کہ مقلط دلائل دیکھے ہی نہیں بلکہ یہ کہ دلائل سے مسائل حل نہ کرے جال حق صفحہ نمبر پچیس اب دیکھے یہاں خود آمد یار گجراتی لکھتے کہ وہ مسائل پہلے ہی سے قول امام سے مانے ہوئے ہوتے ہیں ہم جو قرآن سے دلائل پیش کرتے ہیں وہ صرف قول امام کی تائید میں پیش کرتے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں لہذا ان کے نزدیک مقلد کی اصل دلیل قول امام ہے تو اب بریلوی حضرات خواہ ملات پر گفتگو کریں خواہ ساتھ السلام پر گفتگو کرے خواہ مرمت عیسیٰ صواب فاتح خوانی پر گفتگو کریں خواہ عرص پر خواہ قبر پر بنگڑے ناچ گانے اور یہ کیا مصیبت ہے اور دیگر خرافات اور یا قبر پر آزان دینے پر گفتگو کریں یا جتنی بھی بدات انہوں نے نکالی ہوئی ہیں تیجا ساتا ان تمام پر جب بھی گفتگو ہوگی تو بریلوی سے آپ نے پہلے ہی لکھوانا ہوگا کہ آپ اس وقت تک نہ تو قرآن سے استردال کر سکتے نہ حدیث سے استردال کر سکتے جب تک اپنے اس بدات کے اوپر اپنے ایمان کا قول امام حفاظ رحمت اللہ علیہ کا کال پیش نہ کر دے کہ اس بدعت میں معذلہ امام صاحب کا قول امام صاحب کا نظریہ کیا تھا ہاں اگر امام صاحب کا قول تیرے موافق ہو تیری بدت کے موافق ہو تو پھر اس کے بعد قرآن حدیث تو پیش کر سکتا ہے اور پھر تو قرآن پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہم خود بھی امام صاحب کے مخلد ہے اگر جب امام صاحب کا قول آ جائے گا تو مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہی یہ بات کہ بریلوی حضرات کیونکہ مقلد ہیں لہذا فرعی مسائل میں فروئی مسائل میں وہ قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتے اس پر ایک دلیل بھی ملحدہ فرمائیں بریلوی مولوی عبدالغفور شرک پوری لکھتے ہیں کہ ہمارا نہ یہ منصب ہے نہ ہم اس کے اہل سکہ کی کتابوں کو چھوڑ کر براہ راست قرآن وزیز سے استندال کرنا غیر مقلدانہ روش ہے کیونکہ فکاہے کرام کی مخالفت غیر مقلدین کرتے ہیں نمازی کے پاس با آواز بلند ذکر جائز ہے یا نہیں دفعہ اٹھتیس متفوہ لاہور اس کتاب پر سعید اسد جو بریلی مناظر ہے ابو الخیر زبیر آبادی جمعیت جمع پاکستان کا صدر ہے اشرف آصف جلالی جیسے بریلوی قنظلم اور پتہ نہیں کیا, کیا بات دیتے ہیں سمیت دس ججد بریلوی بجتی اکابل علماء کی تقاریب ہیں تو اب یہ خود یہاں کہہ رہے کہ مغم جب مقلد ہے تو مقلد کا یہ کام نہیں کہ وہ قرآن سے استدلال کرے ڈائریکٹ بلکہ وہ صرف فکر کا مسئلہ بتائے گا تو اب ان اعلی بدت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جب میلاد کم پہ بات کرو ڈارے قرآن حدیث غیر مقدموں کی طرح منمانے مطلب جب جنازے جنازہ کے بعد دعا کی بات کرو ڈارے قرآن غیر مقلدانہ روش جب دوسری بداعت پر بات کرو تو وہی غیر مقلدانہ روش ڈار قرآن حدیث سے منمانا نہیں جب اصول آپ نے لکھ لیا تو اب جتنی بھی بدعت ہوگی خواہ اذان سے پیل و اسلام ہو خواہ و قبر پر اذان میلاد ہو اور خواہ تیجہ ساتو خواہ و جنازے کے بدا ہو تو آپ قرآن سے صدار کرنے کے بجائے فکے کی کتاب سے اپنے امام کا قول عقید عمل جو بھی ہو یہ عقیدہ عمل اس کے متعلق حکم مطالعے کتاب سے پیچ کیا جائے گا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور عمل چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے تو زہرے کے چودہ سو سال میں عقیدے کی کتبی ہمارے علماء نے لکھ دیے اس میں عقیدے کو وضاحت سے بیان کر دیے عمل پر کتبی ہمارے فوکا نے لکھ لی اس میں سے ہر عمل کو واضح کر دیا لہٰذا اگر عقیدے پر بات کرنی ہے مثلا علم غیب حاضر ناظر نور و بشر مختارقل یا دیگر عقائد تو آپ کو اعلی سنت کی جو عقیدے کی کتابیں ان میں سے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ بھائی دیکھو میرا عقیدہ اعلی سنت کے اس عقیدے کی کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے بیائی نہیں اس مسئلے میں یہ میرا عقیدے اور پھر آپ اس پر دلائل دیں گے اس طرح اگر اعمال یعنی سنت اور بد کا مسئلہ آ جائے تو آپ نے پابند کرنا کا فریق کے مخالف کو کہ وہ اس بات کا پابند رہے کہ وہ جو بھی عمل اپنا اپنا تیجا چالیسواں میلاد وغیرہ وغیرہ تو وہ فکے حنفی کی فلان کتاب کا مفتابی قول پیش کرے گا کہ جی یہ فلاں کتاب میں میرا یہ مفتابی قول ہے میں اس پر عامل ہوں اس مسئلے میں اور پھر آگے اس پر دلائل دے گا یا تو اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر تسلیم کرے یہ چودہ سو سال میں نہ تو یہ عقیدہ کسی کا تھا تبھی لکھا ہے اور نہ یہ عمل کسی کا نہ تبھی اس عمل کو کسی نے بھی نہیں لکھا لہذا آج جب آپ اس عمل کو نکالنے والے تو آپ حال سنت کے مخالف ہیں آپ چودہ سو سال کے علماء کے خلاف اور بدی ہیں بار جو جس فن کا ماہر ہو اسی اور اس فن اس کی وجہ شہرت اس فن سے ہو تو اس کی بات اسی اس کی بات اور رائے اسی فن میں قبول کی جائے گی یہ بالکل ایک عام تہم سی بات ہے اگر محدث ہے تو اس کی رائے حدیث کے بارے میں قبول کی جائے گی فقے کے مسئلے میں نہیں اور اگر فقی ہے تو اس کی رائے فکے کے مسئلے میں قبول کی جائے گی حدیث کی صنعت وغیرہ یا جو حدیث کے دوسرے متعلقات ہیں اس کے بارے میں اس کی قول قبول کرنا ضرور نہیں ہے صرف ہی تو صرف میں اس کا قول اجت ہوگا نہوی تو نہو میں اس کا قول اجت ہوگا مفصر ہے تو تفصیل میں اس کا قول اجت ہوگا یہ بالکل چونکہ ایک عام فہم اصول ہے اس پر مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح یہاں کا فائدہ اس یہ ہوگا مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی محدث نے کسی محدت سے بدعت یاسنا لکھا ہوتا ہے بعض محدثین نے اس کو بدعت احسنا لکھ دیا تو اب بھائی ان کے لکھنا اور وہ ہیں بھی شافعی تو بھائی ان کے لکھنا ہمارے لیے حجت نہیں وہ حجت تو ویسے نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلک کے لیے نفی نہیں ہے ان کا ادب اکرام اپنی جگہ تو ہمارے تو یہ تو شفاف کے فرض مسائل بھی قابل قبول نہیں تھے جا کے بدت ہسنا دوسرا جنہوں نے لکھا ہے وہ فقی نہیں تھے وہ حدیث کے مطلب سے مسائل سے واقف نہیں تھے وہ ایک محدث تھے لہذا چونکہ بدعت مستحب جائز ناجائز حرام حلال یہ چونکہ فکے کے مسئلے لہذا ان کے بدت ہسنا لکھ دینے سے بھی کوئی فکے کا مسئلہ ثابت نہیں ہو جاتا یہ اصول انشاءاللہ کے وہاں کام آئے گا تیروا اصول یہ کہ ہمارا اور ہمارے فریق مخالف یعنی رضا خانی دونوں چونکہ فروعات میں حنفی ہیں اس لیے ان کا دعویٰ ہے. میرا اس پر باقاعدہ مناظرہ بھی ہے موجود ہے کہ حنفیت بمقابلہ اعلی بدت یا بربت سنوان سے اور اس پر نور سنت میں میرا کس بار مضمون بھی آ رہا ہے یہ حنفی کت نہیں ہے کھلم کھل خل حنفی کے باغی ہیں مگر چونکہ ان کا دعویٰ ہے تو فی الحال ہم صرف اس دعوے کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں چکہ وہ بھی ہنسی ہیں اور ہم بھی ہنسی ہیں اس لیے کسی دوسرے مسل کے فقی کا قول نہ تو ہمارے لیے حجت ہوگا نہ ان کے لیے مثلا شافی کسی چیز کو مستعب لکھے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اسے مست مانیں اور اصول نمبر چودہ کہ صوفیاء کی بھارت پیشنی کی جائے گی ان کے اقوال دلائل شرعیہ نہیں چنانچہ مجد الفسانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں مخدوم گرامی فقیر اس طرح کی باتیں سننے کی تعو نہیں رکھتا میری لگ فاروقی بے اختیار حرکت میں آتی ہے اور اس طرح کی باتوں کی تعویل و توجہ کی فرصت نہیں دیتی چاہے ایسی باتوں کا قائل شیخ عبدالکریم یمنی ہو یا شیخ اکبر شامی محمد عربی علیہ و علیہ علیہ السلام میں کلام درکار ہے نہ کہ محی الدین عربی اور صدر الدین یا عبدالرزاق کاشی کا کلام ہمیں نس کے ساتھ کام فص کے ساتھ نہیں فتوحات مدنیہ نے ہمیں فتوحات مکیہ سے بے نیاز کر دیا مکتوبات مجدد الفسانی مکتوب نمبر سو صفا نمبر دو سو بیاسی دو سو تریاسی دفتر اول جلد اول اور یہ اوکاس پبلیکیشن دہلی کی چھپی ہوئی ہے اور مدینہ پبلیکیشن کراچی کی چھپی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ کرنے والے یہ داتا دربار کے جو خطیب اور امام تھے صاحب کا سابقہ علیہ عالم سعید سعید احمد نقشبندی وہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں کہ نصوص شرائیہ کے مقابلے میں خصوص الحکم کی باتوں کو اختیار نہیں کرتے اور فتوحات مدنیہ کو چھوڑ کر فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتابیں کی طرف التفات نہیں کرتے مکتوب نمبر 131 سو نمبر 338 اسی طرح یہاں میں نے حوالہ نوٹ نہیں کیا لیکن جو بریلیوں کے امام ہیں آمزہ مولانا اور ان کے والد مولانا نکی خان بھی انوار جمال مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ مشائق کا قول حجرت نہیں ہے مشائق کا قول درکار نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول درکار ہے اور اصول نمبر پندرہ ہے کہ دلائل شرعیہ چار ہے قرآن و سنت سنتمہ اور قیاس ان میں سے عقائد صرف قطب ثبوت و دلالت آیت اور حدیث سے سے ثابت کیے جا سکتے ہیں جبکہ بریلوی حضرات کے نزدیک دلیل صرف امام کا قول ہے اس لیے کشف و کرامت یا معذہ حکایت بطور دلیل پیش نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا شمار دلائل شرعیہ میں نہیں ہوتا یہ بھی بہت بڑا مقابلتا ہے بریل حضرت اکثر علم غیب حاضر ناظر کے مسئلے پر حکایات کشف و کرامات پیش کرتے ہیں حکایات خواب کشف و کرامات یہ دلائل شرعیہ کا نام نہیں یہ چند اصول اصول تو مزید بھی ہیں لیکن آپ کی سیم کو سامنے رکھ کے میں نے چند اصول آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ اصول ایسے کہ اگر آپ ان پر کار بند رہیں گے اور اپنے فریقی مخالف کو بھی ان کا پابند بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ وہ آپ کے سامنے بالکل بے دست و پا پڑا ہوگا وہ لاکھ تڑپڑا ہے لاکھ پڑ پڑا ہے لیکن ایک انچ آپ سے نہیں جا سکتا آگے اور انشاءاللہ بغیر مناظر ہی آپ اپنے موقف کے موقف کو ثابت کرنے پر آ, ہوں گے اور اللہ تعالیٰ الحمد مکمل مکمل ہوا اس میں ایک بات سامنے آئی ہے قول امام تو قول امام سے مراد ان کی براہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہوگا کیا اس طرح اگر یہ لوگ علامہ شامی وغیرہ کا یا کسی دوسرے کا حوالہ پیش کریں ان کا قول پیش کریں تو اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے یہ مسائل پہلے ہی حل ہو چکے ہیں اگر یہ وات نبی اور طبی ایک عام بات ہے یار آپ کس امام کے مقلد دیں یا آپ کس امام کو مانتے تو کوئی وہ اس کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ میں علامہ شامی کو مانتا ہوں یا میں عالمگیری والوں کو مانتا ہوں یا میں قاضی خان والے کو مانتا ہوں اس سے عام یہی مراد ہوتا ہے کہ جی میں یہ جس کی تقریر کی جا رہی ہے اس کے متعلق سوال ہے تو یہاں قول امام سے کوئی بھی یہ مراد نہیں لے گا کہ یہ شامی ہے یا قلاں فکے والے قلاں فکے والے عام فہم سی بات ہے کہ یہاں قول امام سے اماؤ ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یہ میں نے اس کے اندر وضاحت مختصر کی ہے جال حق کے اندر اسی صفحے پر آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو تفصیل کے ساتھ اماؤ ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ موجود ہے نام موجود ہے اب اس وقت جالحق اندر لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے میں تھوڑا باہر ہوں بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ امام وانی کی تقلید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دلیل سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے اب ہمارے کے دلیل بس امام اپنے امام کا قول ہے بس قرآن حدیث کوئی ہمارے ذمے دلیل نہیں ہے اگر ہم دیتے تو یہ ہماری مہربانی ہے ہمارے یہ دلیل صرف اور صرف امام ونیفہ کا امام کا قول ہے یہ تو غیر مقردن کی روش ہے کہ ادیث سے دلیل قرآن سے دلیل اس نے لکھا ہو بڑی وضاحت <تصفح> اگر کبھی ایسا اعتراض آئے تو انشاءاللہ میں اس پر مزید بھی تفصیلات کر دوں گا لیکن اگر آپ یہ جالک میں یہ مطالعے کا صفحات دیکھیں جن کے اوپر اعتراضات ہیں اور جوابات ہیں تو وہاں تفصیل کے ساتھ اس موجود ہے کہ یہاں قول امام سے امام و حنیف اللہ اللہ مراد ہے اور اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ مقلد کے لیے صرف اور صرف حجت قول امام ہے اس کے علاوہ اور یہ جی ہے کہ عوض عوض یہ بریلوی جو ہیں یہ غیر امام سے یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی دوسرے حنفی فقی کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے ان سے صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مانگا جائے گا ہر ہر مسئلے پہ تو کیا ایسا ہی ہے اگر یہ کوئی اور عبارت پیش کرتے ہیں کسی فقیق کی عالمگیری سے یا پھر کسی دوسری تیسری جگہ سے یہ لاتے ہیں اور کسی دیگر فقی اچھا کا قول پیش نہیں. کرتے ہیں تو غیر مقلدین کے ساتھ وہ تمام مسائل پر وہ جہاں وہ حدیث پر جرا کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے مفتیا مجرا گجراتی کی حدیث پر جو تم نے جرا کی ہے وہ امام ونیفہ کے بعد کے راوی پر کی اور ہمارے لیے قول امام ہے اور اس کے حدیث پر جرا کرنے سے کوئی اپنی پڑتا کی حدیث ہماری دلیل تھی ہماری دلیل تو قول امام اور اپنی جگہ قائم ہے اور جس وقت امام کو یہ حدیث پہنچی تو اس میں یہ راوی نہیں تھا اب کیونکہ جب ہمارے پاس پہنچی تو اس میں یہ راوی آ گیا لہذا تو اس راوی پر جرا کر تو ہم نے اس حدیث کو دلیل بنائے نہیں ہم نے قول امام کو دلیل بنائے قول امام ہمارے نزدیک دلیل ہے اور جب امام کے پاس یہ حدیث تھی تو اس میں یہ راوی نہیں تھا تو بالکل آپ نے درست فرمائے کہ اصولاً تو یہی ہے کہ یہ قول امام کے علاوہ کوئی چیز پیش ہی نہیں کر سکتے لیکن اگر بالفرض بات کے لوگوں کا قول بھی پیش کرے تب بھی میں اس پر حوالے بتا دیے یہ اصول ایسے ہیں کہ یہ آپ عوام کے سامنے بیان کریں چیزیں لائیں یہ ایک منٹ بھی ان اصولوں کے آگے پیچھے نہیں چل سکتے یہ بالکل ان کے ہاتھوں ایسے بندے ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت قیمتی اصول ہیں ان کی قدر کریں اور ان اصولوں پر اگر آپ گفتگو کریں گے تو یہ کہیں بھی آپ سے آگے پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تو حضرت یہ پوچھنا تھا کہ تو پھر اگر وہ فتح عالمگیری یا اس طریقے کی جو ہماری کتابیں ہیں اگر ان سے کوئی کسی چیز کو وہ ثابت کرتے ہیں تو کیا وہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہاں پر بھی جو حوالہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے ساگردوں کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے تو کیا وہ چیز جو ہے دلیل نہیں بن سکتی ہے ان, ان, ان کی طرح, طرح جائے سے جائے گا نا ویسے تو مطلق فتح کی کتابوں میں ضرور نہیں کہ ہر قول امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور نہ الفیل ایسا ہے لیکن یہ سوال پر تب غور تب کیا جائے گا نا جب وہ پہلے ثابت تو کریں نا یہ تو ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا پہلے سے نام رکھنے کے بارے میں سوچنے کیا نام رکھے کیا نہیں میلاد اور اس قبر پر ازان اور دیگر ڈرامے بازی تو بعد کے ہنفیوں کا بھی قول ان کے پاس نہیں ہے چے جائے گا امام ونیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ان چیزوں پر کوئی بھی وہ قول کے پاس نہیں اور جو کتابیں آپ بتا رہے ہیں علمگیری وغیرہ اس میں ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ وہ امام ونیفا ہی کا ہو وہ ان کے شاگردوں کو اور بات کے مشتعدین کا یا بات کے فقہا کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ تو ہے بھی فتحوا کی کتب متون کی کتابیں تو ہے بھی نہیں فتحو کی کتابیں اس میں ضرور نہیں ہے کہ ماں بنی اگر آپ, اپ جال حق حصہ دوم مطبوعہ ضیاء القرآن مقدمہ صفحہ نمبر چار سو چوراسی اس میں قاعدہ نمبر تیرہ دیکھیں تو اس میں بات صاف لکھا ہوا ہے کہ حدیث کا ضعیف ہو جانا غیرمقلدوں کے لیے قیامت ہے کیونکہ ان کے مذہب کا دور و مدار ان روایتوں پر ہی ہے روایت ضعیف ہوئی تو ان کا مسئلہ بھی فنا ہوا مگر ہنفیوں کے لیے کچھ مضر نہیں کیونکہ ہنفیوں کے دلائل یہ روایتیں نہیں ہیں ان کی دلیل صرف قول امام ہے قول امام کی تائیر یہ روایتیں ہیں تو یہاں دیکھو خود دلیل صرف قول امام کو ٹھہرائے ہر مسئلے میں مولانا صاحب کبھی ایسا, بس ایسا بس ہوتا, ہے. ہوتا ہے کہ رضا خانی باتوں کے درمیان میں اگر کسی ان کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس کتاب کے منکر ہو جاتے ہیں یا اس کتاب کے لکھنے والے کے معتبر ہونے کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے وہ کتاب معتبر نہیں ہے وہ آدمی معتبر نہیں ہے تو اس کے بعد ہمارے لیے حجت بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کا ہی انکار کر دیتے ہیں سوائے احمد رضا خان کے کہ بھائی ہمارے نزدیک صرف احمد رزا خان کی ہی کتابیں معتبر ہوں گی یا ان کی کہیں بھی باتیں معتبر ہوگی درد سے متعلق نہیں ہے ایک عمومی سوال ہے بالکل مرزائیوں کی طرح جس طرح مرزا ناصر پارلیمنٹ میں جب اس کو بلایا گیا تھا پاکستان میں تو جس کتاب کا یا جس حوالے کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا جی یہ ہمارے مرزا صاحب کتاب نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے اجتنی ہے وہ خا اس کے خلیفے کی کتاب کیوں نہ و مرزا کے قاب صاحبیوں کی کتاب کیوں نہ وہ انکار کر دیتا تھا تو یہ وطیرہ بریلی نے بھی نکال دی ہے کہ جس کتاب کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا اس کا انکار کر دیتے ہیں الحمدللہ اس کے لیے اس کا علاج ہے کہ آپ کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے ان کتابوں وہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ حوالے آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ جن میں ان علماء کو اپنا قابر اور مستند ہونا تسلیم کیا گیا ہو الحمد ہمارے پاس اس کا بھی علاج اور ایسے تمام حوالے جات موجود ہیں مثلا غلام رسول سعیدی صاحب ہیں تو آج کل کے علماء ان کو نہیں مانتے حالانکہ ہمارے پاس مفتی منیب الرحمٰن صاحب کا حوالہ موجود ہے جو اتنے بڑے عالم ہے وہ نہ صرف اس کو خود نے لکھے اپنی تفہیم المسائل کے اندر دل نمبر سو میں کہ اشرف سیالوی صاحب اور عبدالحکیم شرف قادری ہمارے مسلک میں استناد کا درجہ رکھتے ہیں اور ان دونوں نے ان کی طبیان القرآن اور شرح مسلم کی تائید اور توثیق کی ہے تو اس لیے آپ جب یہ استناد کا درجہ رکھتے ہیں تو طبی نقرآن شرح مسلم کا والدما نزدیک مستند ہوگا رہی یہ بات کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فلاں معتبر نہیں فلاں معتبر نہیں تو وہ خود اپنے مسلک میں کتنا معتبر ہے اس یہ پوچھا جائے نا وہی تو جو انگلی رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ معتبر نہیں ہے اور یہ معتبر نہیں تو, تو اپنا بتا تو خود کتنا معتبر ہے اپنے جماعت میں تجھے تو تیری گلی محلے کا بندہ بھی نہیں جانتا ہو اور تیری اتنے بڑے بڑے علماء ہیں شعیق ہیں ان کا نام ہے مصنفین ہے تو ان کا انکار کر رہا ہے تو اگر تیری بات مان کر میں ان کو غیر معتبر مان لوں تو ان کی بات مان کر میں تجھے غیر معتبر کیوں نہ مانوں عام فہم بات ہے نا کہ میں اگر کسی کا انکار کروں کہ جی میں اس کو نہیں مانتا تو ظاہر بات ہے اپنے مسلک کا میری بھی تو کوئی حیثیت ہو نا میرا بھی تو کوئی مقام ہو جب میری اپنی کوئی حیثیت نہیں میرا پورا مسلک مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تو مجھے یہ قسط نے دیا کہ میں اس کو معتبر مانو یا غیر معتبر اور تیسرا یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ صرف آمدہ خان کو مانتے ہیں دلائل آپ سارے مسائل کے لیے جالگ سے رٹ کر لے کر آتے ہیں دلائل آپ سارے مسائل کے لیے جی میں کیا سے رٹ کے لے کر آتے ہیں اور یہاں آپ کہتے ہیں جی میں صرف مولانا امزا خان کو مانتا تو اگر آپ صرف مولانا امزا خان کو مانتے تو پھر ببان کے دول اپنے ان سارے کابر کو کافر اور بے ایمان بولے بھائی نا ماننے کی کوئی وجہ ہوگی نا اس کا مطلب ہے یقینا انہوں نے کوئی کفر اور بےمانی کی ہے دوسری بات ہے یہ اقلاً بھی محال ہے کہ کسی مسلک کسی جماعت کا موقف صرف ایک شخص کے پر قائم ہمیشہ ترتیب ہوتی ہے کہ جماعت کا منصور ایک آدمی بناتا ہے اور پھر اس کی شروحات اور اس, اس اس اس منشور کی تفصیلات بعد کے لوگ کرتے ہیں لہذا جس طرح جس کو آپ عام انفاظ میں متون اور پھر شرح میں تقسیم کر لیتے ہیں تو جس طرح جماعت کے پہلے آدمی کی بات معتبر ہوتی ہے بعد والوں کی بھی اسی طرح معتبر ہوتی ہے تو اس مذہب کا جو ماتن ہے وہ عام ازاں خان ہے اس نے صرف اصول اور عقائد مجملن بیان کیے ہیں جب اس کی شرح کرنے والے اور اس مذہب کو باقاعدہ مدن کرنے والے یہ مفتی احمد اجر گجراتی اور عمر اچھروی قسم کے لوگ تھے انہوں نے اپنے مذہب کو بالکل ننگا کر کے رکھ دیا لہذا یہ آپ کے مذہب کے شاہرے ہیں آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں اگر آپ ان کا اکار کر دیں گے تو آپ کا مسلک کی بنیاد آخر کس بنیاد پر کھڑی رہے گی اور پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ تم جس آدمی کا انکار کر رہے ہو آخر آج تک تمہارے مسلک میں کس نے اس کا انکار کیا اور تیسری بات اس سے یہ پوچھے کہ ہمیں تم ہمیں وہ بورڈ بتاؤ کہ جو اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہمارا معتبر ہے اور یہ ہمارا غیر معتبر ہے یہ غیر معتبر ہے ہمارا خان صاحب کو مانتے بور بور یہ بھی جھوٹ ہے حقیقت یہ کہ ان کے نزدیک مولانا احمد خان صاحب کی شخصیت بھی متنازع ہے وہ بھی بےمان گستاخ اور اس کی بات بھی اجت نہیں ہے وہ تفصیل آپ حضرت مولانا بوجو قادری صاحب کی دستوں کے ربان میں دیکھ لیں لہٰذا ان سب یہ کہو کہ معتبر تو تمہارے مذہب میں کوئی بھی نہیں ہے پھر چھوڑ دو ایسے مذہب پر لانت بھیجو جس میں کوئی بندہ حجت ہے ہی نہیں اس میں کوئی بندہ معتبر ہی نہیں ہے اس لیے جو اگر کسی کا انکار کرتا ہے اور معتبر نہیں مانتا تو اس کے نامعتبر ہونے کی وجہ پوچھیے کس بنیاد پر آپ معتبر نہیں مانتے دوسری ہے کہ آپ اگر اس کو معتبر نہیں مانتے تو پھر میں آپ کو کیسے معتبر مان لوں آپ کی, آپ کی کیا اسی طرح آپ کیا وہ کت یہاں دو شخصیات کے درمیان تو گفتگو نہیں ہوگی ظاہر دو مسالے کے درمیان گفتگو ہوگی تو آپ اپنے مسلک کے ترجمان ہوں گے میں اپنے مسلک کے ترجمان ہوں گے تو آپ کوئی ایسی بات نہ کرے جو آپ اپنے مسئلے کی مزاج کے خلاف ہوگی لہذا میں آپ کی بات نہیں مانتا کہ یہ معتبر ہے یہ غیر معتبر ہے وہ معتبر ہے پھر وہ غیر معتبر ہے یہ تو پھر آپ کل کو کوئی کھڑا ہو جائے گا بولے گا جی حدیث میرے نزدیک معتبر نہیں ہے پھر کل کو کوئی کھڑا ہو جائے گا جی قرآن میرے نزدیک معتبر نہیں ہے پھر پرسوں کوئی کھڑا ہو جائے گا جی میرے نزدیک چودہ سو سال کے مفسرین معتبر نہیں ہیں پھر میرے نزدیک جو ہے وہ حدیث کے شروحات اور شاعرین معتبر نہیں ہے. تو کوئی اصول ہونا چاہیے کوئی ضابطہ ہونا چاہیے یہ بہت اچھا سوال ہے لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق نہیں تھے میں نے پھر بھی تھوڑی وہ تفصیل بتا دی بہرحال سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جتنے علماء کے آپ حوالے وہاں مناظرے میں دیں اور یہ بالکل ہوتا ہے یہ انہوں نے جب سے یہ ہماری ٹیم علمہ آئی ہے انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے کہ یہ کتابیں ماننے کے سرے سے انکار کر دیتے اپنے علماء کو معتبر ماننے سے سرے سے انکار چالیس تک کو ماننے سے اب انکار کرتی ہے تو اس لیے ان تمام علماء کا مستند ان کی اقابر میں سے ہونا آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے اس سلسلے میں فی الحال کے لیے تو آپ عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی تذکرہ اکابر عالِ ہر صورت میں اپنے پاس رکھیں اس حوالے سے بڑی کام ہے حضرت, حضرت میرا ایک سوال ہے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ عقید کے لیے دلیل کتی دلالت چاہیے تو اس پر بریلوی اعتراض کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کا علم دیا یہ قطعی عققیدہ ہے کل دیا بعض دیا علم غیب کا اطلاق جائز ہے ناجائز ہے یہ ذنیات ہے متمالہ سے ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ دونوں طرف احتمال ہے اس پر نہ تو نہ سے قطعی کی ضرورت ہے اور نہ حدیث متواتر ہاں اگر آپ اس عقیدے کو یعنی کہ کل غیب کو کافر کہتے ہو تو پھر آپ کے لیے دلائل اکتی لازمی ہوگی یعنی کہ ہمارے لیے دلائل کتی لازم ہوگی اس, رحمت رحمت اس کا جواب حضرت ہے. رضا خانی حضرات جو قدم بسی کرتے ہیں اس کے محمد محمد محمد رحمت رحمت رحمت اس سوال کا جواب دینے, کی. کی. دینے کے لیے اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال دلا دلیل ہے اور خام مقام ڈھکوسلا ہے مناظر میں, میں فریقین کی ذاتی تقریریں نہیں چلتی وہ اپنی مجدوں میں کریں مناظرے میں ہر بات بحوالہ با چلتی ہے سوال یہ کہ جی مطلق علم غیب یہ دلائل قطیہ میں سے ہے قطعی عقیدہ میں سے یہ بھی غلط ہے قرآن کریم میں کہیں بھی پورے قرآن کریم میں یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا اس طرح حدیث کے کسی ذخیرے میں یہ موجود نہیں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا یہ کہنا کہ جی اس کی تفصیلات عقائد زنیہ معتملہ ہے کہ جی کتنا دیا کتنا نہیں دیا یہ زنیہ عقیدہ یہ بھی غلط ہے خواہ کل ہو خواب باز ہو مخلوق میں سے کسی کو علم غیب نہیں ملا یہ قطعی عقیدہ ہے اور بریلیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک جزی کا بھی انکار نبی کے علم کے لیے کر لیا جائے تو یہ بھی کفر ہے آگے انشاءاللہ دلائل لائیں گے لہٰذا یہ کہنا ہے کہ جی, کل کا عقیدہ رکھیں گے تو کتی ہوگا باس کا رکھیں گے تو کتی ہوگا یا مطلع کن رکھیں گے تو کتی ہوگی بھی محض دکوست ہے بریلیوں کے نزدیک نبی کے لیے ایک جس کا بھی اگر انکار کر دیا جائے علم کا تو وہ بھی کفر ہے مرزا ہی آگے انشاءاللہ جب علم غیب پر گفتگو ہوگی تو اس میں علم غیب نہ ماننے والوں کے متعلق حکم اس میں اس کی تفصیل آ جائے گی ابھی تھوڑی اس کے لیے صبر کریں دوسرا یہ کہ جی جو منکر ہو وہ دلیل دے جو کافر کہ وہ دلیل قطع دے تو یہ سوال بھی عجیب و غریب ہے حالانکہ کفر کے لیے نس قطعی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک شخص ضروریات دین کا منکر ہے تو وہ اس سے کفر ثابت ہو جاتا اگر یہ اصول ہے تو پھر بریلیوں کے پاس کون سی دلیل قطعی ہے کہ ہم کافر ہیں لہذا یہ کہنا کہ جو کسی عقیدے کا منکر ہو دلیل قطعی اس کے ذمے ہے ہم نے جتنے بھی حوالے بریلیوں کے دیے ان میں سے کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ جو کسی عقیدے کا منقر ہو انہوں نے عقیدے کے اس بات کے لیے دلیلی قدم کا مطالبہ کیا اور یہ سوال بے وقفانہ ہے اس لیے کہ یہ اوپر واضح طور پر لکھا گیا کہ جو سبق پڑھایا گیا ہے اسی کے متعلق سوال کریں سبق سے خارج سوال نہ کریں دوبارہ اس طرح کا ہمکانہ سوال کیا گیا تو گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا جو بات کی جائے جو بات لکھی جائے اس کو غور سے پڑھیں غور سے سنیں اگر اتنا وقت نہیں ہے غور سے پڑھنے اور سننے کا تو گروپ سے رموو ہو جائیں تاکہ دیگر کام کے لوگوں گروپ میں السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ساجد یہ آپ نے بڑے اچھے جواب دیے ہیں ان کو ایک جواب یہ بھی دو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر معتبر ہے یعنی یہ ہمارا سنی امام نہیں ہے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ غیر معتبر کہہ رہے ہیں اور احمد رضا خان کے کون سے عقیدے سے اس نے انحراف کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو غیر معتبر کہہ رہے ہیں اور پھر وہ جو تین حوالے ہیں کہ جو احمد رضا خان کا ہم عقیدہ ہو وہ کافر ہے تین کتب کے حوالے پیش کریں اور اس حوالے سے اس کو پھر جو ہے وہ فتویٰ بھی لگا دے اور صرف غیر موت پر کہنے سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی اس نے کہا کہ اس کا حکم شرعی بیان کریں کہ اس نے یہ جو بات لکھی ہے اس کا حکم کیا ہے یہ کہہ دیں غیر موت پر ہے وہ, وہ غیر موت پر ہے تو جب تک حکم شرعی اس کا بیان, بیان نہ ہو تو اس کی جان چھوڑی جائے ایک اور او سوال ہے کہ بریلوی حضرات اکثر روح الان شریف اور جمال شریف کی زیادہ تر دلائلیں دیتی ہیں جب ہم ان کو کہیں کہ یہ غیر معتبر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلائل ہے کہ یہ غیر ہیں دلائل پیش کریں کہہ دینے سے تو غیر معتبر نہیں ہو جاتی دوسرا سوال یہ ہے کہ عقید میں صوفیہ کرام اور غیر مستند اقوال قائدی طور پر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور قرآن کی آیات کی تفسیر میں قائدی طور پر خبر آپ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس سے صرف عرض آتا ہے آتا کہ اصول مناظرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ فریق مخالف جس دلیل کو مانتا ہو اسی, اسی اس کو دلیل دی جا سکتی ہے اگر وہ کسی دلیل کو نہ مانتا ہو تو پھر یہ دوسرے فریق کے اوپر لازم ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ بھی آپ کے دلائل میں سے مثال کے طور پر غیر مقلدین طرف قرآن و حدیث دلائل میں سے مانتے ہیں اجماع اور قیاس کو تسلیم نہیں کرتے تو اب اجماع اور قیاس ان کو دلیل نہیں دیا جا سکتا یہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے ہاں اگر آپ یہ ثابت کرتے کہ آپ کے ہاں اجماع بھی اوجت ہے قیاس بھی اوجت ہے تو پھر دلیل دی جائے گی اب اس کے معتبر ہونے کا دعویٰ تمہارا ہے ہم تو نفی کر رہے ہیں اس کے معتبر ہونے کی ہم تو کہہ رہے غیر معتبر ہے اس کی نفی کر رہے ہیں اس کے اعتبار کے اس کے مستند ہونے کی تو مستند ہونے کی مدعی تم ہو اور اس پر ماقبل میں گفتگو ہو چکی کہ جو مدعی ہے جو مثبت ہے دلیل اس کے دمے ہم تو پہلے ہماری معتبر نہیں ہے حیرت ہے کہ وہ اپنے تو بڑے سے بڑے مولوی کو اشرف سیالوی کو اقدر قانعمی کو بھی غیر معتبر کہہ دیتے ہیں بلا دلیل کے اور یہاں ایک ایسی کس کے غیر معتبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کس میں جو اقوال پائے جاتے ہیں سرت قرآن الدیس کے خلاف ہے اور چودہ سال کے علماء کے سراہتاً اقوال اور مزاج کے خلاف کے غیر معتبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے دوسری بات یا دلائل زنیہ وہ تائید میں پیش کی جا سکتی ہیں بالکل لیکن اس سے uh مستقل آپ استدلال نہیں کر سکتے مستقل استدلال آپ کا قرآن کی آیت سے ہوگا اور حدیث متواترہ سے ہوگا اس کی تائید میں پھر آپ دلائل یا حدیث احاد پیش کر سکتے ہیں بالکل یہی ہو سکتی ہیں صوفیاء کے اقوال بھی وہ تائید میں پیش کر سکتے بشرط ہے کہ وہ تائید میں ہو وہ انکار میں نہ ہو جیسے قرآن میں آئے کہ جی امبیا کو علم غیب نہیں تو آپ یہ پیش کریں کہ میں تو تائید میں پیش کراؤں کہ جی علم غیب ہے تو ایسا اقبال ہو اگر جو مدعا آپ نے قرآن و ادیث سے ثابت کر دیا تو اس کی تائید میں آپ خبر احاد بھی پیش کر سکتے ہیں مفسرین کرام کے اقوال بھی پیش کر سکتے ہیں اور صوفیاء کے بھی بطور جیسے آگے جب علم غیب کا مسئلہ آئے تو میں محدثین کا فقہا کا اصولیین کا مفسرین کا تمام کے کا، کا، فقہا کا, تمام کے اقوال انشاءاللہ تائید میں پیش کروں گا لیکن میرا اصل استقبال قرآن و حدیث سے ہوگا اس لیے تائید میں ان چیزوں کو پیش کیا جا سکتا ہے بالکل ریلو کے دھوکے سے باخبر رہیے گا شرط یہ ہے کہ وہ اپنا حیدہ ثابت کرے پہلے قرآن سے مثلاً وہ آیت پڑے والنا مکام عالم تکن تعلم اسر میں ایک مثال در اس میں اب وہ جی کہ جدید جی کو اس علم غیب ثابت ہو رہا ہے حالانکہ اس سے تو نبی کا علم ثابت ہو رہا ہے علم غیب ثابت نہیں ہو رہا اب ثابت کرنا تھا علم غیب اور کر وہ آیت پیش رہے جو علم کی ہے اور پھر اس کی تائید میں پیش کرے جی سوکھ جائے کہ جی, جی نبی کو علم غیب تھا تو نہیں غلط ہے یہ صوفیہ کا یہ قول غلط ہے اور جو آیت آپ نے پیش کی ہے اس کی تائر میں نہیں ہے بلکہ اس کے شریع مخالفت میں ہے اس لیے کہ آیت میں متقر علم کا ذکر ہے اس کا کوئی بھی کاخر منکر نہیں ہے اور جو آپ قول پیش کرے اس میں علم غیب کا ذکر ہے جو قرآن اس کے خلاف ہے اس طرح میں نے ایک مثال پیش کر دی اس لیے ان کا یہ دھوکہ خاص طور پر یاد رکھنا اور اس پر نظر رکھنا تفصیل میں مقام پر جمع آرائش البیان وغیرہ کے غیر معتبر ہونے کا قول علامہ عبدالحی الحی اللہ نے بھی کیا ہے جس کو بریلوی علماء میں سے مانتے ہیں اس وقت ان کی کتاب کا ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں نہیں ہے میں انشاءاللہ جب اندر کتب خانے میں جاؤں گا اس وقت مطالع ہوں تو پھر انشاءاللہ میں وہ کتاب کا نام اور صفحہ نمبر اور عربارت دے کر آپ کو بتا دوں گا علامہ عبدالحی الرحمہ اللہ نے بھی ان تقاصر کے غیر معتبر ہونے کا اقرار کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے میرے بھائی میں اصول پیش کر چکا ہوں کہ بریلیوں کے ہاں تو تفسیر کے اصول تابعین پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں تابعین کے بعد وہ کسی کا تفسیری قول نہیں مانتے تو یہ تفاصر تو ہزارویں صدی کے بعد کی ہے جب آپ کا اصول تفسیر آ کے تابعین پر ختم ہو جاتا ہے تو چھ سو تو بعد کے چھ سو آٹھ سو نو سو بارہ سو سال کے لوگوں کے اقوال آپ کیسے پیش کر رہے ہیں اس لیے آپ اس موقع پر ان کے وہ اقوال پیش کرنا وہ دلائل پیش کرنا جو میں نے نقل کر دی ہے کہ قرآن کی تفسیر میں قرآن یا حدیث یا صحابی یا یابی کا قول پیش کی جائے گا بس اس سے آگے نہیں جائے جائے گا اور روح البیان جمل ارس البیان اور فلان نہ یہ صحابی ہے نہ یہ رسول ہے اللہ نہ یہ تابئی ہے نہ یہ تباہ تبئی ہے لہٰذا یہ تو اگر آپ تھوڑا سا میں نے کہا تھا نا کہ مناظرے میں تھوڑا سا آپ کو چست ہونا پڑے گا تھوڑا ملکہ لانا پڑے گا تو جو میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں اصول اسی میں آپ کی ساری باتوں کا جواب ہے بس یہ کہ آپ اصول کو تھوڑا سمجھ نہیں پا رہے ہیں تھوڑا ان پر محنت کریں ان کو بار بار سنیں تو ان شاء آپ کے سارے سوالوں کا جواب انہی اصولوں کے اندر موجود ہے